صاحب ڈیڈ سب نہ بتایا بنیا ٹو دن ہے اور جب جب انہوں کے چکر ہو گئے آواز ساتھی ہو سیکھا رہی ہے با. اس کے آواز نہیں آ رہی ہے جی کھڑے کریں گے تو نہیں آ رہی ہے آواز سیکھا رہی ہے کسی کو آواز نہ آتی ہوتی کیا آواز میرا دنوا ہے میرا اور کچھ سوال نہیں آ رہی ہے اور کس سوال میرا چیز بس شاہ سوال میں آئی ڈاک امت شاہ بار سوال آ رہی داخلہ تلا ڈاک رویت کو آج رہی میں تین بار آپ کا نام دیا دو بار آپ ووٹ دے دیا سامنے والے دروازے کو بند کر دیں اس دروازے کو بند کر رسول میں جنوبی افریقہ میں تھا وہاں ہمارے سلسلے کے جو منتظم ہیں ڈاکٹر صاحب خان کے نام سے مشہور ہے علی پور کے رہنے والے دو گاڑیوں کے دروازے کھلے ہیں ایک مرتدہ کی گاڑی ہے اور دوسری ڈاکٹر صاحب اجپور کا رہنے والے ہفتے کا نیا نیا میں یہاں آیا ہوا تھا اس زمانے میں پاکستانی نئے نئے گئے تھے جنوبی افریقہ جنوبی افریقہ میں بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کی لڑکیوں کے رشتوں پھر ڈاکٹر خان صاحب کہتے ہیں کہ خاندان نے میرے ساتھ تعلقات بنائے رابطہ کیا اور میں خود ہی پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہاں رشتہ کر کہتے میں نے سوچا کہ رشتہ کر نہیں ہے ایسے لوگ ہیں مالدار ہیں چکلدار ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کہتے میں نے تعلقات بتایا جائیں گے کہ ہال میں نے دعوت کھانے پر, پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو معاشرے کا یہ حال ہے کہ مرد اور سارے مہمان ریٹے ہی بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے کھانے کی محنت یہ جس زندگی سے میں رشتے ہونے والا تھا وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک نو بل لڑکا آ گیا وہ یوں آیا بچی لڑکیوں کی اور اس سے بگل گیر ہوئی لڑکے سے کہتے ہیں مجھ پتا جی پیسے لرزا سا ہو گیا تو اس میں کہتے لرزہ تاری ہوا اور وہ سارے میز پر بیٹھے ہوئے کسی کو محسوس نہیں ہوا اور لڑکی کا جو باپ تھا وہ بڑی عمر کا تھا پچپن ساٹھ سال کے قریب اس کو ذرا محسوس ہوا کہ مہمان نے اس حرکت کو ناگوار محسوس کیا ہے دوستوں مجھے خاطب ہو کہ ایکچولی ہی ایک حرکت ہے یہ کوئی ناگوار بات نہیں ہم کہ ان تو اس کا چیز آزاد ہے کہ مجھے کہ اچھا وقت کزن کے ساتھ اس حد تک تعلقات ہیں نمستے کہ آپ کو جہاں تک محسوس کیا یہ لوگ تو فخر سے کہا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہم معمولی لوگ نہیں ہم بڑے دیندار لوگ ہیں ہماری لڑکیاں تو کزن کے ساتھ بھی کسنگ اور امپریسنگ سے زیادہ تعلقات ہی رکھتی ہیں اتنے دیندار ہیں کہتے ہیں کہ میں جس سکر سے تھا جس شادی جس ثقافت سے میں گزر رہا تھا تو ہمارے خاندان وہی معیار نہیں تھا لہرا کہتے پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں شادی کر لیں میں تو اپنے اری پور کے علاقے سے ہی کروں گا یہاں وہ ثقافت ہے جو کہ بنیادی اسلامی ثقافت ہے چل میں گیا ہوا تھا نسٹی کے لیکن بورڈ میں وہاں ہمارے ایک والے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑی پہنچ کر رہے تھے کہ دعوت دیں اور بعض آدمیوں کا خیال ہوا کہ دعوت دینا کو کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے تو باس و بات کا شروع کرا دیا جائے کسی کو نازوار گز رہے یا خوشگوار گزرے وہ بولتے رہنا چاہیے تو میں بولتے رہنا چاہے یہ دین کی دعوت نہیں ہے میں بٹوں کیا بولتے رہنا سر اب وہ ڈاکٹر صاحب کی بات جانچ کہنا چاہتا ہوں تھوڑا بھول گئی کیا بات کرنا اللہ بہت ضروری بات میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کو بات ہمارا تبلیغ رکھا تھی بہت میشور فل پروفیسر بی گریڈ کا بہت ایم بہت ناپکتا بچے گانا بات کر رہا بات کرنے کا میں بھی بہت آمد کروں جب تھوڑے लोग حالات के लिए گئے لوگ लगे کے لیے جانے لگے خدا تھوڑی سی خوشگوار سجاو بنا کر اپنی تبلیغی جماعتوں کی کارگزاری باہر ملکوں کو سنایا کر اس سے لوگوں کا جذبہ بنتا ہے اب یہ جو ہے تو باتیں شروع کر دینا ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں جی اس سے اعتراض کیا نمبر کہ مجھے بڑے بڑے تمہارے بزرگوں کے پاس میں بیٹھے ان کے منہ سے بجبوا کیوں کہ کچھ ٹیسٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے بس کرنی چاہیے میں صبح ناشتے کے بعد سوتے وقت ٹیسٹ بھی کر لیا کرے اچھا آ وہی دلال کیا ہے کہ نہیں نہیں کرنے کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے گیان لال مجھے اگر یہ بات کرنے کے لیے کہ یہ بات سننا چاہتا بات ہوں میں کیا بات کروں میں بھی تو کیا تھی باتیں بول دوں خام دن کی دعوت دینا میں کی اول جل والی باتیں کرنا تو نہیں ہے کوئی آپ کی بات سننا چاہے یا اللہ ایک آدمی بات اگر کہہ رہا ہے نشوس کرنی چاہیے اور کوئی دوائی لگانے سے دانتوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو شریف روکے وہ تو نہیں ہے کچھ باتوں میں واضح شریف میں ایک خدیل کا گوشت میں کھاؤ مرداد میں کھاؤ یہ تو واضح حلال ہے باقی جو عام زندگی کے بارے میں جو ہے تو اس میں فتح کا رسول جو ہے وہ شاید میں ہے وہ لذیذ الگ الگ ان اللہ وہ ذات ہے جس نے سب چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا سورہ <تصح> <بقرہ> بکرا کیا ہے پہلے پارے مفلی شفی صاحب جو بند کی تاریخ میں جو تین چار نامی گرامی مفتی ان میں چاہیے مفتی شفی صاحب ہے اور پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا مفتی پاکستان میں نہیں ہوا ہے ان میں شاید کی تفصیل میں تفصیل میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں زمین و آسمان میں ہیں انسان کے استعمال کی وہ بنیادی طور پر حلال ہے یہ کہ خواہ خواہش کے کہ اس کے بارے میں آئے حدیث نے کہ دیا وہ کیا یا وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو چلیے تو نہیں بولی اس کے بارے میں قرآن اور جس سے بات نہیں کی ایک ایسی چیز ہے کیونکہ کھانے سنسان مر سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو جس, جس درجے کا نقصان ہوگا اس درجے کا اس کا حکم ہوگا جان جاتی ہے بیمار ہوتا ہے تو یہ حرام مطلق کا خرچہ پسند کوئی کم نقصان ہوتا ہے مطلوب تحریمی کا ہوگا کم نقصان ہوتا ہے مصروع تندری کا ہوگا یہ تمام تمباکو اور سگریٹ اور نسوار وغیرہ جو ہے نا اس پر بنیادی فتوا کو کہا ہے کہ وہ مکروی ہی چاہے بھائی چکر کرائے مکرو ایک تندھی ہے چھوٹا مکرو جسے ترک کرنے کے بہت سواد ہے کسی مجبوری کے تحت آدمی مجبور ہو کر کو پیار کر رہا ہے ست تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی کی امدید ہے مشرق علماء نے تماغ دوشی پر جائے تو حرام کا فتویٰ کر دیا وہ ہمارے علماء نے معلوم بات مذمگات کرنی چاہیے کس بات حرام کا آپ نے فتوا حرام کر دیا انہوں نے کہا کہ جو ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہے ہارٹ ڈیزیز سے جو ہو رہی ہے یا یعنی اخبار سے جو منہ کا کینسر ہو رہا ہے تو حرج جی عظیم ہو گیا عظیم حرج ہو جاؤں اور ہمارا جا رہا لیکن اسے میں حرج اللہ تبارک و تعالیٰ دین ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں دیا ہوا ہے ہمیں راست بٹھانے کے لیے دیا ہوا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دیا ہوا ہے اور علماء نے جواب میں کہا کہ اس سے چونکہ اب واضح طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے دل کی بیماری ہو رہی ہے تو اس لیے ہم نے آرام کا فتو دے دیا کیونکہ جب یہ خطرہ سامنے آئے اس تھا نظر سے آرام کا فتو واقعی یہ بات ٹھیک ہے بلکہ جو سعودی جو سر قلم کرتے ہیں پوٹر والوں کو اس میں وہاں پر تھا تو وہ یہ ان نوجوانوں کو دکھاتے ہیں جو اس کے نتیجے میں ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے خیال رکھا کہ اتنی اس کی سڑک کی گنجائش جگہ کو نہ غلطی ہو لیکن ہر حاریہ عظیم میں کبھی وہ بلا کر رہا ہے اچھا بھلا ایک خاندان کا نوجوان اور وہ او تین سال کے اندر مر جاتا ہے ایسے ہاتھوں اتنے ہر ہرج میٹنگ بلا کر رہا ہے سبحان اللہ تو اس میں بلکہ ہمارے رائے گڑ والوں کو اصول ہے جو شورا میں احسد آباد میں وہ یہ ہے کہ آپ جب تبدیل کرنے کے لیے جائیں تو آپ موٹی موٹی آسان آسان باتیں جو آنتے ہیں وہ آپ اس کو سمے دن بھی وہ کر دیا ہے وہ کہہ دیا جائے جو باتیںلی بھی ہیں مشکل ہیں تو اس کے لیے پکے اور کی مفتیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور باتوں کو نہ چھڑا کریں وہ نہیں گرے چھوڑیں کوئی پوچھے بھی تو اسے کہہ دیا کریں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں آپ پوچھنا چاہ ہوں میں کو لے جاتا ہوں اسے الیون کے پاس لے جاتا ہوں آپ سے بات کرنے کی خیر یہ آج میں ہوں دھیان کیا کرنا تھا اس میں یہ ہے کہ ایمان کا خاتمہ تو نہیں ہوتا جب تک آج اللہ رسول آخر کو مانتا ہے لیکن احکامات کے لحاظ سے جب گراوٹ آئے گی زمانوں میں دنیا اسلام میں تو اس طرح گرتے جائیں گے ہر ہر معاشرہ ایک ساشتا پر جا کر ٹھہریں گے اور جب اخلاقی سطح گرتی ہے تو وہ آم کی بھی گرتی ہے وہ دانشور کی بھی گرتی ہے وہ مولوی کی بھی گرتی ہے وہ مفتی کی بھی گرتی ہے،, ہے وہ پیر صاحب کی بھی گرتی ہے مفتی کا فتوے کا فہم ختم ہو جاتا ہے میں ایسی بات کا فتو دے رہا ہوتا ہے جو اس کے فین کی کوتا کی وجہ سے جو سے فادر ہو رہا ہے ورنہ اصلی شریعت وہ نہیں ہوتا ہے اصلی شریعت نہیں ہوتا ہے جو معاشرہ گرا ہے فین گرا ہے سوچ کا فرق آیا زیادہ ہو وہ, وہ سوچ اور فین مفتی کا ہی متاثر ہو گیا وہ شہبت عزیز صاحب کا بھی متاثر ہو گیا اور شہب و تفریح صاحب کا متاثر ہو گیا اور جس جس آدمی کو جتنا جتنا فہم عال نے جیم کا دیا ہے میں بتا رہا صاحب اس بات کو سن رہے ہو سن اس بات جتنا جتنا فہم وہاں پر کھلا ہے اتنے فہم کی بقدر پابندی کی ضرورت ہے اب عزیز کے خلاف جس موقف کا فین نام حسین رضی اللہ عظم کا ہوا ہے وہ اس دور کے باقی احتیاط میں نہیں ہوا ہے بہت تفریح تھا بہت اچھے درجے آس پسند کی جان کے خاندان کی جانب لگنا ضرور سننا اپنی جانے سب کرائی نہیں جب کوئی بھی نہیں کر رہا ہو اور میری جان لگ کر سکون واضح ہو رہا ہو تو میں تو اس جان لگا دی ان کی جان دینے کے بعد باقی لوگوں کے گھروں کو جوڑے گئے ہیں پھر ان پر واضح ہوئے ہیں اور کیا جو مرتب ہونے تھے وہ دنیا اسلام پر آ گئے ظالمانہ نظام کے تھوڑا ناتمے کے اندر نظر تھا فرمائے اور ان نے سارے اس طبقے کو صحیح موقف سے کر بوڑا جان دے کر بو رہا ہے دیکھو اس, بات طور پر اس موقف کو لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ جب جباتی ہے اب جو ہے پارا خوی ہے شہباد میں خاور ہے بدل میں پوری حکم دکھ بہنوں گا بے برا سی میں کیا کروں میرے تو جن بال کو واضح کرنا خاص کو دعا آدمی کو سمجھتے ہوں اس کو میں واضح کروں گا ایک آدمی ہیں بتانا ہے وہ دو آدمی میری بات کو سمجھ گئے میرا کام ہوتا ہے میرا آپ سردی میں بیٹھے سب تو سواب ہو رہا ہے آپ آئے نہ آئے ہمیں کوئی خاص تعداد زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو خیر عدل یہ تھی کہ اگر یہ ماشل گراؤنڈ کو گراؤنڈ پر چلا جائے تو ہم جس بات کو سمجھ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ کر کیسے اس گراؤنڈ میں ہو جائیں گے یہ جنوبی افریقہ میں بہت بڑا مدرسہ ہے اگر بنا دیکھیے صاحب کو خلافا کا بلکہ اس علاقے کا نام ہی لکڑیا پارک ہے قصبے کا نام کے ذریعے پاک اس میں دار العلوم دیے اس کے جو اس وقت دوری افریقہ کے جو تھکے ہنسی کے بڑے مفتی ہیں ہمارے یہ شاہ منصور کے رہنے والے رضولاق صاحب رضاق صاحب بڑے وہاں کے مفتی ہیں شیخ الحدیث ہیں بلکہ حکومتی سے زیادہ فتوا ان کا چلتا ہے مقامی حکومت کافی جمہوری طرز کی ہے مسلمانوں کو پوری آزادی دیے ہوئے مسلمانوں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے اور ان کے کاموں میں ان کو لمحہ ان کے مکتوں سے پوچھتے ہیں تو تم بھی صبح پر فتوا ان کا چلتا ہے وہ وہاں خیرے رہتے ہیں سال میں دو یا تین بار پاکستان آتے ہیں اپنے بال بچوں کو نہیں لے جاتے ساتھ ہی لے جاتے میں دو تین بار ان کے پاس رہا مدرسہ ان کا ابھی دن رہا اکیلے بچارے ایک دو شادی خدمت وغیرہ کرتے رہتے ہیں بچوں کیوں نہیں لے جاتے کہ جیسے اخلاقی گراؤنڈ پر یہ معاشرہ ہے جیسے اخلاقی گراؤنڈ پر یہ معاشرہ ہے اس اخلاقی گراؤنڈ پر اگر میرے بال بچے آ تو میں خدا تعلی کے نزدیک ان کو بائی کی طرف دکیلنے کا مجرم ہو رہا ہوں وہ تاضر و ثقافت اسلامی جو اس دیہات میں تھی اس سے نکال کر میں یہاں لایا اور ان کی قدریں اور ویلوز اور فوج کے سرخ بدلا اور گراؤنڈ پر گئے ہاں جیسے ہوئے اپنے ہاتھ سے ان کو دبا کرنے قتل کرنے برطانیہ میں تھا میں تو وہاں پر ایک آدمی دان وغیرہ ختم ہوا ہے ایک آدمی ستر سال کی عمر کا آدمی آیا بیٹھا نے کہا میں ایک ایک قرآن سناؤں درا جی انہیں کا سنائے تجویز وغیرہ تو نہیں آتی تھی لیکن جس درد سے اس نے پڑا واقعی وہ آدمی محسوس کرنا پورا اپنے ایک بستہ نکالا اس پر اس نے ایک فائل نکال کر دکھائی اس نے پرستھات قرآن مجید لکھا ہوا اس کا ترجمہ لکھا ہوا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جی, میرا مشکل ہے میں کرتا رہتا ہوں اچھی بات ہے بہت اچھا مشکل ہے ماشاءاللہ اللہ میں نے کہا کل آپ ہمارے گھر نہیں آ سکیں گے گھر آپ کا کہاں سے بتایا بنانے کا میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے قریب انشاءاللہ ان بیان ہے اس کے بعد آپ کے گھر آ جائیں ٹھیک ہے گھر چلے گئے خوبصورت گھر ہے بیچ میں اتنا بڑا ہے کہ اس میں اس کا چمن پھولوں کا باغیچہ سبزی کا باغیچہ اور رخ لگے ہوئے یہ کافی اس نے شوق سے بنائے ہوئے اکیلا اور گھر والی ان کے روایتی اس اور اس کے پردے وہ ہم سے نہیں ملی چاہے اس نے پھر ایسے جیسے ہمیں دل جلے ہوئے دل کا حال اس میں بیان کرنا شروع کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بیٹا تھا بڑا ہوا پڑھا لکھا آخری سائی لڑکی سے شادی کر کے بس چلا گیا ہم سے ہو گیا کچھ دنوں کے بعد پتا چلا تھا کہ کا بیٹا ہوا ہے ہم میں اور میری بیوی دونوں گئے نے پوتے کو دیکھیں وہاں پر گئے تو ان کی گھر والی نے چائے پلائی تو کہتے کھانے کا وقت ہوا کھانے کا نہیں پوچھ رہے تھے بیوی نے کہا کہ ہم تو دونوں بوڑھے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے بڑا میں آدمی بھوک بچوں کی تو لگتی ہے بچوں میں مجھ سے پتہ نہیں ہوتا بھوک لگی ہے کیا کریں وہ کھانے کا نہیں پوچھ ہے پھر آخر اس کی بیوی نے کہا کہ ورچوئل پروگرام آپ لوگوں کو مزید کیا پروگرام ہے مطلب یہ تھا کہ کھانا اب آپ کہاں کھائیں گے تو کہتے ہم نے کہا کہ ہم آپ آپ سے اجازت چاہیں کہا ٹھیک ہے بس آپ چلیں پھر واپس آیا ہم نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا پھر گھر والے نے کہا کہ اس کے بعد پھر کبھی نہیں جائیں ان کا ایک بیٹی تھی وہ ایک بیٹی بھی سننے کا معلوم آدمی ہے آپ بیٹی بیٹی کے بارے میں میں کیا پوچھوں تو کام بھی ساری عمر کا کمایا و فرمایا بڑھاتے کا انسان شادی کہہ رہے تھے یوروپ فیصلہ ہونے والا ہے امیگریشن کو امیگریشن کھولنے کے لیے نبر سردار ان کے نوجوانوں نے اپنی قوت مردانیہ کو پانی کی طرح بہا کر مرد اور عورتوں نے ختم کر دیا اس کو کو شوزہ تو نہیں ہے کہ ان کو بیٹر میں پیدا ہو جائے گا انڈے کو مشین میں رکھیں گے کنسان پیدا ہو جائے گا شوزہ تو نہیں ہے آپ کلورین سے بیڈ پیدا کر لیے اپنے آدمی یہ پیدا کریں گے کہ ان کے دفتروں کو فیکٹریوں کو ساری چیزوں کو سنبھالیں گے یہ تو گرتی تجیب ہے تباہ ہونے والی تمہاری تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ تحزر کا شہر بنے گا نا پائیدار ہوگا بالا کے شعر اقبال یہ وسائل ہے مالیت ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ان کے نظام ایسا وقت اور سائنٹیفک نظام ہے تو اس کے تحت انہوں نے اپنے بال رکھا ہوا ہے ویلس کے ایک اسپتال میں گیا برطانیہ میں ہی پوسٹ کے کوئی دو ڈاکٹر انگریز تھے باقی صبح سرحد کے ہمارے خبر میڈیکل کالج کے پرائیویٹ اور کچھ عرب ساری اسپتال کو یہ لوگ چلا رہے ہیں اور صرف دو کنٹرول کرنے والے انگریز تھے ان کا لیلس ہے صحیح نہیں ہے اتنے دور دراللہ وہاں بیان کرانا تھا ہمارے ساتھیوں نے کہا مطلب کہ کلب میں نماز پڑھیں گے اور بیان بھی وہاں پر ہوگا میں نے کہا جی مزے تو پہلے مسجد لے جائے مسجد میں نماز پڑھیں گے آخر ضرور مسجد میں مزے پڑھیں مگر میں براہ کے کلب کے بیان میں چلے چلے جاؤں میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا توادی کے علاقے کا پٹھان ان کا ایمان یہ پھیر پشتے باہر کرنے والا وہ بڑا ہو ہونے کا ڈاکٹر صاحب اس نے پشتو کے محاورے میں کہا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے کبھی گھر میں کھانا کھاتی رسم کے بجائے ہوا تو پتا چلا تھا بالر صاحب بتا دو ڈاکٹر جڑی جو ہوتی ہے جانور کی اور جی کو سولہ سبزی میں ڈال کے پکاؤ تو ٹھیک نہیں پکتی ہے کسی چیز کے ساتھ بلا کر پکاؤ ٹھیک نہیں پکتی الحاظ اس کو پکاؤ کے خاص طریقے سے پھر کھانے کے قابل ہوتی ہیں تو ڈاکٹر سے بلرے وہ بل پکے ڈاکٹر صاحب ہم بوجھ نہ کہی کہ ہمارے پاس پاس دماغ نہیں پڑتے ہیں وہ کلب میں جا کر پڑھتے ہیں خیر میں جی نے کہا چلو آپ مغرب کے دماغ وہاں جا کر پڑیں گے وہاں گئے تو یہ ہمارے صبح ہر گئے یہ غیر مخلف میں ہوئے ہیں اگر تو ہمارے جا کے پٹاس غیر مقلفیز ہوئے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر سجاد صاحب جو وہاں ہمارے سرزے کا منتظم تھا ان کو بڑا خطرہ ہوئے کہ سو کا بیان کرے گا اور یہ الحدیث ہوئے, ہوئے ہوئے ہیں اب کیا ہوگا نہیں کہ فکر نہ کرے اللہ خیر کرے گا غم نہ کرے ہاں. کہہ رہو پھر پٹھانا میں اتنی حیات ہوتی ہوں نے کہا کہ جمع ڈاکٹر صاحب میں جمع ہو گئی میں نے جماغ نماز تو میں نے پڑھائی کہ آرین کافی ادھین کیا اور سے لا کر کھڑے جیسے طریقہ ان کو ہوتا ہے تو میں کہا کہ دو فٹ کا فاصلہ کیا تین فٹ کا فاصلہ کرو مجھے کیا زور دیا اور لیکن زور سے دیر دوبارہ لسٹ ہوئے یار اس کے بعد جب جان شروع ہوا تو میں نے کہا بھائی ہم جس بات کی آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں وہ موجود تو خراب اور وہ اس بات کو دین کر رہا ہے اس بات پر بحث کر رہا ہے کہ جب تیرا نفس گناہ کے جذبات سے سرچار ہو کر بڑھ کے گا جب گنا کے جذبات سے سرچار ہو کر بڑھ کے تو اس کو کیسے گناہ سے روکا جائے یہ خاص طور پہ جمرہ میں نے ایم فیسٹ خوب زور سے اور اس کو وہ بیان ختم ہوا ان کی تنظیم کا جو تھا صدر اس نے کہا کہ میں آپ سے اللہ بات کرتا ہوں میں اللہ ہوا کہ کہا کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو نفاذ سے بڑکتے ہو اس کو ٹھیک سے کیسے ہوتا ہے کہ ایک تو صرف اندر سے ہوتا ہے اس کے لیے ایک نظام سے گزر ہوتا ہے تربیت نظام ہے ہمارا ایروق کا ایک تربیتی نظام ہے اس سے اگر آپ گزریں گے تو مقصد ادارہ آپ کو مکمل ضبط نہ فاصل ہو جائے گی اتنی مضبوط شخصیت ہو جائے گی کہ اگر آپ چاہیں تو چار شادیاں اکٹھی کریں آپ کو, کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ چاہیں چار سال ہو کے مزدور رہیں آپ کو, کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اتنی مضبوطی آدمی شخصیت نہ جاتی ہے بڑے آرام ہوئے ہمارے پروفیسر علم خان صاحب امریکہ کے پہلے گیس ہے سی ایچ लिए وہاں سے کی تھی اس نے کی تین چار سالوں سے گزارے تو دوبارہ نے فوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کے لیے بنایا تو فونس ڈاکٹریٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہے کہ بال بچے ساتھ نہیں لائے پہلے نے کہا پانچ سال گزار کے کیا ہم سے بچ چلا گیا بال کر آئے تھے دوبارہ چلائے پھرے دوبارہ گیا واپس آیا تو ساتھیوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے پورا سال گزارا بغیر بال بچوں کے تو اور کہ یو آر ناٹ فیلنگ آپ سیکل ٹینشن کیا کو کوئی تکلیف ایسے نہیں ہوئی ہے تو نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا دیکھے بایوکیمسٹری کا آدمی ہے نا بایوکیمسٹری کا دیکھیں یہ خیالات بات جو ہیں یہ تو ہارمونز ہیں ہارمون اور ہارمون کے بارے میں سائنس کہہ دیے کہ ہارمونز آر ہارمون ہارمونل سسٹم از اے میوزکل آرکیسٹرا میوزکل آرکیسٹرا بیٹ اٹ ساؤنڈ اٹ ناٹ بیٹ ایک ڈل ساؤنڈ کہ جو ہیں یہ تو ایک ٹائفائڈ گانے والا ٹائیفائڈ جس کے پاس بجنے والے موسیقی کے آلات ہیں آپ ان کو بجائیں تو بچتے ہیں نہ بجائے تو نہیں بچتے آپ بجائے تو بجائے نہیں بجائیں تو بجے گا تب بجے گا اور بجے گا نہیں بجائے گا تو نہیں بجے گا اور بجے گا جب تو بجے گا آپ اسے ہیں, نہیں بجے گا تو کیا ہیں؟ کیسے جب خیالات کو خیالات پر حاصل ہو اگر پر ہو تو جیسے خیال آپ کے ایسے ہارمون اندر ریلیز ہوتے ہیں جیسے آپ کے خیالات ہیں ایسے آپ کا ریلیز آف ہارمون اس پر میں نے ایک بیان کیا تھا تو اس پر ہمارے اسی ٹاپک کو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایم فل کے تیزیز کے لیے لیا ریلیز آف ہارمون انڈر انفلوئنس آف ہارمون ہارمون کا روپ کا خون میں آنا خیالات کے نتیجے میں اس کا اپرو ہوا بڑا اچھا اس کا ایم ہے اور پی ایچ کے لیے وہ بدل رہا ہے پی ایچ ڈی کے لیے بدل رہی ہے اور ایک میں نے یونیورسٹی کا ایم فل کا ایک رجر میں بڑا سا کیا تو صاحب نے کہا کہ فوج نہیں پہلا جو بزرگوں سے سنی تھی باتیں اپنے خیالات کو تحفہ بند رکھا کام پر کوئی ٹینشن نہیں آیا نہیں میرے بچوں کا مامو ہے کینیڈا میں ہے ہمارے بلا صاحب سے مرید تھے وہ بغیر شادی کے ہمارے راستہ ایک طرح آیا تو اسے لوگوں نے پوچھا سو کیا ہمارے رات کے اوپر پروفیسر نہیں ہو رہا انہوں نے کہا بھائی جی ڈالا میں نے ایک مراقبہ سیکھا ہے اس میں اس مراکبے میں مح اپنے آپ کو رکھتا ہوں سارے جن کی کارکردگی کے دوران مجھ پر کوئی اثر نہیں آتے ہیں فضی تعالیٰ جو تربیت نظام ہے اس کے تحت تعمیری شخصیت ہوتی ہے کہتے ہیں فضا کا مقصد خیالات کی تفہیر ہے خیال کی اصلاح خیال کی پاکیزگی پیدا کرنا تفہیر کہتے ہیں پاک کرنا خیالات کی تفہیر ہے سوچ کا صالح کرنا ہے فکر کو درست کرنا ہے فکر کی قوت انسان کے جب قابو میں آ جاتی ہے تو اس کو اپنے پورے پوری ذات پر پوری جان پر پورے نفرت کو ضبط ہو جاتا ہے پورا قرضے کی طرح سے اس کو پکڑ لگ جاتا ہے اس کو کھسلاتے نہیں ہیں یہ نفسیات والے کبھی سال ہم اس سے دھیان کراتے ہیں نفسیات والے کیونکہ نفسیات ایک ایسا مضمون ہے یہ تصور کے قریب ہے سر بات یہ ہے کہ ان کے پاس جتنے تھوڑیڈیکل ڈسکشن میں ہیں پہلے تصور کے بعد وہ پہلے تصوروں کے پاس وہ عملی اصولوں کی شکل میں ہوتی ہے پاکستان کا نانی گرانی ماہر نفیاد گزرا ہے پروفیسر ڈاکٹر اجمل جو پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا میرے سامنے وہ اہم نفسیاتی الجلوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے اعظم مولانا شخص ہمارے شیخ کے پاس آئے اور ان سے پوچھ رہا تھا مشکل اپنے پیچیدہ مسائل کو چاہیے سادہ اپنی اصلاحات میں جواب دیتے تو تھے سب آدمی حیران ہو جاتا انہوں نے بلایا فرائز ہے یہ بہت مختصر آج کی نفسیات فرائڈ کی بنیادوں پر چل رہی ہے اور فرائڈ کہتا ہے کہ فیکٹ چیز ہے کہ سو فیصد لوگ اس, اس کی تحت استعمال ہوتے ہیں بلکہ, بلکہ بچے لاشوری طور پر اس کی تحت استعمال ہوتے ہیں اس کا خیال یہ ہے کہ ہر ایک سو فیصد لوگوں نے جنسی کوتاحیاں کی ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں سے رنانے فیصد اقرار کرتے ہیں ایک فیصد اقرار نہیں کرتے جو اقرار نہیں کرتے وہ جھوٹ بولنے ہوتے اس کی وہ ہے بہن میں اسی کتابوں سے میں نے آپ کو سنایا تو علی کشان ایسا بے پر ڈپارٹمنٹ ہے دو لڑکے ہوتے ہیں تو بیس لڑکیاں ہوتی ہوتی ہیں کبھی ایک لڑکا ہوتا ہے تو اس میں انیس لڑکیاں है ہیں پچیس کل کی تعداد ہے ایک دو لڑکے ہوتے ہیں کبھی تین ہوتے ہیں کبھی شاید ایک بھی نہیں ہوتا ہے تو بیان کے بیان کے میں خاص طور پر بار کو کہنا چاہتا کہ ہمارا جو نظام ہے اس ایس گیس یہ تحت ہم شخصیت جیت وہ کرتے ہیں اصلاح کرتے ہیں اور وہ فضل اطالعہ ان سیکچل چیزوں کو تو کنٹرول کرنے میں سو فیصد ہم کامیاب رہتے ہیں ہم ہنڈریڈ پرسینٹ ہمیں اس سے سکسیز حاضر ہوتی اور سارے ہیرس سے مجھے دیکھ رہے تھے کیسے کہ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو کوئی نظری بات پولیٹیکل بات نہیں کہہ رہا ہوں عملی بات کہہ رہا ہوں یہ اس کو ماسل کرتے ہیں بشرطے کے آنے والا آدمی اپنے آپ کو والے کریں اپنے حالات کو بتائیں جیسے ہم اس کو ترسیم بتاتے ہیں اس ترسیم کے مطابق استعمال تو وہ فضل تعالیٰ فعال قدر نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اصلاح کی دعوت دے رہا ہو زندگی مز کرنے کی دعوت دے رہا ہو اور اس کے لیے شریر بیچ رہا ہو رضو فلف کے صدقے میں اور حضور کے ما بین اس کو بتا رہے ہیں اور اس کی سارتنا ہے التاث صاحب سے میں نے کہا تھا گزاری رسالے کے لیے جعفر کے آلات لکھنا اس کو میں نے کئی بار سنا جاور کا ایک برفدار ہے ہمارا دبئی سے خون آیا کہ میں گاڑی لے کر نکلا تھا مجھ سے ہو گیا آج تھا گاڑی دوستوں کی تھی رینٹ دیکھا پلیز اور میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہوں اور صاحب نے وکیل میرے پاس بھیجا اس نے کہا کہ آپ منکر ہو جائیں تو ہم آپ کو بچائیں گے اور جن کی گاڑی تھی وہ بھی رینٹ کار تھی وہ کہتے ہیں من جائے ورنہ گاڑی پر بھی کیس بنے گا ہم پر بھی کیس بنے گا تو اب میں تو آپ سے بہت ہوں نے کیا کروں میں کپا خدا ہم تو سارا سی جی کو جانتے ہیں بے تو آپ نے کی ہے سچ بات کے بولنے پر کیے جھوٹنے بولنے پر کی کیوں یہ تو آپ نے ہے نبھاتا ٹھیک ہے گھر کو سے رابطہ کی اس کی وعدہ سے بگ لکھوں میں آیا کہ جی ہمارا بیٹا ہے آپ کا بھی بیٹا ہے اس پر ایسے حالات آ گئے ہیں ان کے نتیجے میں اس کو جرمانہ کریں گے اس کو ملک سے باہر نکالیں گے کی ختم کریں گے اتنا میں نقصان ہو جائے گا تو اس کے بارے میں اب آپ کو کچھ مشورہ دیں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا، اگر آپ کا بیٹا ہے اس کی میرا ہی بیٹا ہے تب تو میری بات کو مانیں گے۔ اگر نہیں ہے میرا بیٹا تو اس کی مرضی جو کرتا ہے وہ بھی اپنے اللہ والی ضرورت ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں مرضی تھی اس نے کہا میں بیان تو دوں گا لیکن میں تو اردو پہ تو بول سکتا ہوں یہاں کا جو ترجمان ہے عربی والا اسے میں رابطہ کر کے اپنے بیان اس کو بتا دوں گی یہ بیان کل میں کلوی کو دوں گا آپ ترجمان کریں گے اس نے کہا جی اس کی بات ہو گئی ہے حادثہ میں سے ہو گیا لائسنس بھی میرا نہیں تھا گاڑی اترائی تھی اور وکیل نے تو یہ کہا لیکن میں نے یہ بیان دینا ہے اس کا آپ نے ترجمہ کر کے دینا ہے اسے اس کو بتایا نہیں تھا وہ تھا پاکستانی کیا سرجمان یہ سمجھا تھا ارب ہے اسے جا کے جیس سے باقی قاضی سے کیسے ایک کاٹنی اور اس طرح کا دھیان دینا چاہتا ہے بس قاضی نے کہا تو کل بس لیا آپریشن کے لیے سے ہی دھیانوں سے دلوا لیکن دھیان میرا ہوا تو یہ کوئی اٹھارہ سو قدم کتنے وہ جرمانہ کر کے میرا کیسے مکمل ختم کرے گا دوسرے لوگ جیسے نے کہا اس سے جب جھوٹ نہیں بولا ہے تو ہم کو کیسے ہماری گاڑی پر آئے گا آن لائن پر دوسرا کیس دائر کر دیں گے ہماری گاڑی چرا کر لے گے کیا اور پریشان ہوا اس کو ان کے محکمے قزا والے نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو اس کے آپ یہ بات میں درست ہو جائے گی اس کچھ ایس کی چل رہے ہیں اس میں ایسی ترکیب ایسی کہ آپ اس میں نہیں پھنس رہے ہیں آخری ٹریبیون سے کہا کہ میں اس پہ آزاد ہو گئے نہ نوکری گئی نہ ڈیپورٹ ہوا کوئی میں کہا بس خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کیا صرف صرف یوں جی ولک کو لے سر سب جو ہے وہ نجات جی دلاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت جہ دلاتا ہے تو نوزی اللہ خزانہ خاصہ یہ بات کوئی جھوٹ ہے جو, جو آپ نے فرمائی ہوئی کر کے تو دیکھے نہ وہ اپنے خلاف دکھاتی ہے کر کے تو کوئی دیکھیں کوئی کرے ہی نہیں چھاٹ کر ترسیم کو لے رہا ہو اس ردائ کرنا چاہتا ہوں جی بروری ہے وائس او تھان وائس ریبو کو لگزور کیسے آئے تھی ہاں وائس کا نیبر رش کا آیت میں بتوں کی گندگی سے اور جھوٹ سے بچنے کو ایس جملے بیان کیے ہوئے جھوٹ بولنا ایسے ہی ہے جیسے کہ بتوں بت پرستی کی گندگی میں آدمیوں کے کٹا کر کے لیکن کوئی اصول پر عمل کر کے دیکھے اللہ پاک نے پھر میں فرمایا گال لگا کتاب بلا رہی بفی یہ ایک کتاب ہے جس کو کوئی اصول لکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ انتظام ہوئے ہوئے ہیں جیسے اصول لکھے ہوئے ہیں ایسے ان کے نتائج بیان ہوئے ہوئے ہیں وہ ہو کر رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا اور اس میں شک ہو نہیں کرتا ہے کر کے تو دیکھو پھر ہمیں جو رزا بیان کیا سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے وہ رضیہ تمہارے سامنے آئے گا اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے اضالگر کتاب یہ جی لکھی ہوئی تمہارے پاس فیز ہے وہ لکھے ہوئے اصول ہیں لا رہی تو فی ان اصولوں کے جو اثرات بیان کیے گئے ہیں اس میں شک نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ایسے روز روشنی کی پروازیوں کرائیں گے اپنے اثرات دکھائیں گے کر کے تو کچھ دیکھیں اس کو نہیں غرض یہ ہے کہ آدمی اس سلسلے میں اگر داخل ہو تو اپنی اصلاح کی نیت کر کے داخل ہو اور اس کے بعد اصلاح کی ترسیب لے جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے اور اس پر عمل کرے تاکہ وہ اصلاح کی وہ حالت جو کہ اللہ کو پسند ہے وہ ہو اور اس کے نتائج جو دنیا اور راست میں مرتب ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں آ رہی مثال آپ کو جان کر نماز خبر ایک مختلف لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں ایک مزدور آیا اس نے کہا جی پاکیا گھر پر کیا کہ کچھ ہو سکتا کرنے اس لیے بندوبست کیا ایسے میں نے کہا کہ اس کے گھر میں تو ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں گے گھر والی اس کو اس کی پٹائی کے لیے تیار ہوتی ہے اس کو وہ خود اور بچے بوتے بیٹھے ہوئے میں کہ ہمارے ایور میڈیکل کالج کے پروفیسر کی بیٹی سنا رہی ہے اپنے گھر کا ایک لڑکی ایک اسٹوڈنٹ دوسرے کو سنا رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرے والد صاحب کی بہت اعلیٰ پریکٹس ہے والدہ صاحب کی بہت اعلیٰ پریکٹس ہے اور ہمارا گھر تو بہت مزے آسا ہو گئے مجھے کہتا یہ ہے کہ صبح ڈائننگ ٹیبل پر جب امی ابو بیٹھتے ہیں دونوں تو ہوتی ہے لڑائی اور جو باورچی نے ناشتہ تیار کیا وہ ادھر کی پلیٹوں کو اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں دیواروں پر اتنے اشارے ہیں کہ ایک دوسرے سر میں نہیں مارتے ہیں شکر ہے مارتے دیواروں پر اور ایک ادھر سے نکل کر دھوکا ہندو پر جا رہا ہے دوسرے ادھر سے نکل کر دھوکا یہ میرے گھر ہمارے گھر کہاں ہے اب وہاں جا کر وہ گھٹیا تنگ تن کی چاہے یا وہاں کے نوکر سے چاہے بیمار سکتا ہے اس مزدور سے میں نے پوچھا اور جگہ میرے گھر کے حالات الحمدللہ بہت اشدہ ہیں مجھے گھر والی کہا کرتی ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں یہ اللہ کی طرف سارے ہوئے حالات ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا یہ بدل جائیں گے اچھے حالات آ جائے گی گھر میں فاقا ہے اور سکون ہے امن راہ راہی تیس دن چار چار قسم کی دیکھیں بہن ڈیول پر پڑی ہوئی ہیں اور گھر جنم ہے تو اسلح والی زندگی کا منصوبہ مقام ربی جن جو ڈرا لس ہے جے کے اللہ تبارک تعالیٰ کو دو جنت ہے ایک جنت ہے واخرت میں اور ایک جنت ہے وہ دنیا میں حیات طیبہ ہے وہ پاکیزہ زندگی ہے وہ اطمینان والی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے یہ دوسری جنت ہے تفصیل کا ایک اسود یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک جنت بنائی ہے اور ایک گوزف بنائی ہے مرود احمد جھننے سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت بنائی ہوئی تھی لیکن تم نے نمال کو خیال نہ کیا لہٰذا اس سے محروم ہوئے اب اس گودف میں جا رہے اور جنتی سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ جنت بنی ہوئی تھی اگر امال ٹھیک نہ کرتا ہے تو اس میں جاتا ہے اللہ نے اس سے بچایا آپ کو جنرت کو جا رہے ہیں پھر جو جنتوں کیسے کہ کی بنی ہوئی جہنم ہے یہ بھی جہنوں کے حوالے ہو جائے گی اور جھریوں کیسے کہ کی بنی ہوئی جنت ہو کی ہے یہ بھی جنتوں کے حوالے ہو ہوگی اور اگر جھرم کو جھرنم میں جانے کا دکھ اور پریشانی تو ہوگی لیکن اس سے زیادہ حصت افسوس وہ سدر کے چھٹنے پر ہوگا تو یہ کہتے عجیب و غریب غریبہ ہے جنرل کے ضرور کے جلنے کا جلنے کا اور کھولتے پانی کا اور بچوں کے ساموں کا تذکرہ کے ساتھ ہاتھ میںٹل کنشن کا تذکرہ بھی باقاعدہ عائد ہوا ہے یہ جو جنرل کے خطرے کی حضرت ہوگی یہ اضافی میںٹل کنشن ہوگا تو اس طرح ازیت بدنی بھی ہوگی اور ازیت ذہنی بھی ہوگی اور یہ کو جنرل کی نعمتوں کی خوشگواری اور خاص جنم کے عزاب سے بچنے کے جو ان کو راحت ہوگی ہیں عظیم سے بچیں گے یہ فزیکل بدنی راہ کے ساتھ یہ راہ کے جس میں جو مضمون وارد ہو جاتا ہے اس کو بولتے رہتے نہیں بالکل تقریر تیاری کی تو اتنی Vielen Dank.